أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الحمدللہ رب العرمین وسلاۃ والسلام على سید الانبیاء ابولمسلین محمد علیہ وصحب وزرت اجمعین ام آباد نس ال اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ والد ہوتے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار رہو یا جان لو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے جو اگر درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے اور جو اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اللہ وقلب جانوروں کے وہ دل ہے پیارے بھائیوں دل جو ہے وہ جسم کی روح کی صلاح کا اس کی درستی کا اس کے سیدھے رستے پہ قائم رہنے کا محور یا مدار ہے یا یوں کہیں کہ ہمارے پورے اعمال کا جو مرکز ہے جو کنٹرول سینٹر ہے جو اس کا جی ایچ کیو ہے وہ دل ہے تو اس دل کو توجہ دینا اس دل کی حفاظت کی فکر کرنا یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سے ورثے میں ملا ہے اور مسلمان و کافر کا اساسی فرق یہ ہے کہ کافر اپنے دل سے غافل ہوتا ہے اور دل پتھر کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں نقشہ کھینچا کہ کل ہیجار آتی او اشد و کسوا کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پتھر یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت وہ ان نمین الحجارتی لمحہ یا تفجر النہار اور پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں چشمے پھوٹ پڑتے ہیں وہ ان نمن لمحہ یا شک و فق رجومن علما کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شک ہوتے ہیں ان میں سے پانی نکل آتا ہے وہ ان نمن لما لمہ من خشیت اللہ اور پتھروں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں لیکن دل بعض اوقات ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اگر ان کی حفاظت کا استعمال نہ کیا جائے اور ان کی طرف توجہ نہ کی جائے تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہت سی دعاؤں میں ہمیں اللہ سے اپنے دل کا ثبات مانگتے اللہ سے دل کا قرار مانگتے اللہ سے دل کا حق پہ قائم رہنا مانگتے نظر آتے ہیں جیسے اس دعا میں آتا ہے کہ اللہ سب قلبی اللہ دین اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جما دے اے اللہ میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے اسی طرح دیگر دعائیں ہیں جن کے اندر آتا ہے مثال کے طور پر ایک دعا میں آتا ہے کہ اللّہ طاہر قلب منت الفاق اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے منافقت سے پاک کر دے اسی طرح ایک دعا میں آتا ہے کہ اللہ قرآن العظیمہ ربی اپ الوبنہ کہ اللہ قرآن عظیم الشان کو ہمارے دلوں کی بہار کا ذریعہ بنا دے دلوں کی تازگی کا دلوں کی زندگی کا ذریعہ بنا دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و باوجود اس کے کہ وہ اعمال کے اعتبار سے اور اللہ کی عبادت کرنے کے اعتبار سے تمام بشر سے فائق تھے اور کوئی موازنہ ہی نہیں ہے جیسا کہ روایات میں آتا ہے جہاں جس نبی کی ایک ایک رکت اتنی لمبی ہو کہ اس ایک رکت کے اندر بقرہ عالم عمران نسا جو ہے وہ تینوں پڑھ لی جائیں رات کی نماز میں یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل قدر فقی عالم صاحب ہی کہیں کہ میں نے سوچا کہ میں بیٹھ جاؤں میرے اندر طاقت نہیں رہی نماز میں ساتھ دینے کی تو ایک رکت اتنی لمبی ہو گئی اس ایک رکت کا جو سجدہ ہے وہ بھی اتنا لمبا رکو بھی اتنا لمبا اور درمیان میں جو قوم اور جلسہ ہے وہ بھی اتنا لمبا لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی کیفیت سے غافل نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر اس کی فکر کرنے والے اور اللہ کے آگے دستے سوال دراز کر کے اللہ کے آگے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگتے ہیں کہ میرے دل کو ہاتھ پہ جما دے میرے دل کو اس دین پہ جما دے تو میں اور آپ جو اعمال سے بھی طہی دامن ہیں ہماری لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے یہ بات کہ ہم اپنے دلوں سے غافل ہوں تو ایک مسلمان کو باہر بہت سے کام کرنے سے قبل اپنے اندر کچھ کام کرنے ہیں اور اپنے اندر کچھ چیزوں پر توجہ دینی ہے وہ ایک سنجیدہ زندگی گزارنے آیا ہے اس کے پاس ایک مقصد ہے جو اللہ نے اس کو دے کے بھیجا ہے اس کے پاس اس کے رب کی معرفت ہے جس قدر یہ معرفت زیادہ ہوتی ہے جس قدر وہ اللہ کی صفات کو جانتا ہے جس قدر وہ اللہ کے عصما کو جانتا ہے جس قدر وہ اللہ کی عظمت کو جانتا ہے اسی قدر اس کی زندگی میں سنجیدگی بڑھتی چلی جاتی ہے اور سنجیدہ امور کا اہتمام بڑھتا چلا جاتا ہے اور انہی حقائق کی فکر اس کے ہاں بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی زندگی کے اندر اس کا نقش واضح نظر آنے لگتا ہے کہ واقعتا اس کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ وماں ہوا بالحزل کہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے اور ایک نہ ایک دن اس سب کا سوال ہونا ہے اور وہ دن اتنا سخت ہونا ہے کہ جیسا قرآن کہتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اس دن بوڑھے ہو جائیں گے ان کے بال سفید ہو جائیں گے اس لیے اپنے دلوں کی حفاظت کی فکر کرنے کی مجھے اور آپ کو ہم سب کو ضرورت ہے بالخصوص جس فتنے کے دور میں ہم رہ رہے ہیں اس فتنے کے دور میں تو یہ فکر اور بھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے فتنے ہر طرف سے ہم آور ہوتے ہیں کوئی کہیں بھی چلا جائے میدان جہاد جیسی پاکیزہ جگہ پہ بھی آ جائے تو شیطان یہاں پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے شیطین یہاں بھی موجود ہیں اور میدان سے باہر ہے معاشرے کے اندر موجود ہے اور ہر قسم کے فتنے آرام سے اس کی رسائی میں وہاں بھی دل کی حفاظت مطلوب ہے تو ان سب جگہوں پہ اپنے دل کا خیال رکھنا ہوگا اپنے دل کو ٹٹولتے رہنا ہوگا یہ کوئی اور نہیں کر سکتا یہ کوئی باہر سے آ کے درست نہیں کر سکتا ہر فرض کو خود اپنے دل کی طرف لوٹنا ہے ہر فرض کو خود اپنے دل کا غم کھانا ہے پھر ہو سکتا ہے کچھ خارجی اس بھی اس کی مدد کر دیں اس میں لیکن جب اپنی فکر نہیں موجود ہوگی خود اپنے دل کا خیال نہیں موجود ہوگا تو نہ کسی کی نصیحت سے نہ کسی کے ٹوکنے سے نہ کسی کے روکنے سے انسان کے دل کی کیفیت بدل سکتی ہے وہ اس کے اس کے درمیان ایک چیز ہے جب تک اس کے اپنے اندر احساس نہیں ہوگا کہ میں نے دل کا خیال کرنا ہے اور اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے تب تک یہ بات درست نہیں ہوتی تو پہرے بھائیوں بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک قافلے کے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے سفر طویل ہو جاتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ شاید وہ بھی اس قافلے کے سب سارے لوگوں کی طرح وہ بھی ایک سالے آدمی ہیں اور وہ بھی بہت اچھی جگہ پہنچ چکا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کچھ آزمائشیں بھیجتے ہیں جس کے ذریعے سے تمہیس ہوتی ہے جس کے ذریعے سے صفحیں علیحدہ ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے حق اور باطل کی پاک و ناپاک کی چھانٹی ہو جاتی ہے تو جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں اسی لیے ہوتی ہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے آجمائش کے لیے کہ کس کے قلب میں کیا ہے جیسے عمران میں اللہ بات واضح فرماتے ہیں منافقین کا حال اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ جنگ میں پھنستے ہیں تو کہتے ہیں کہ حل لنہ من من منشئی کیا ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی چیز ہے یعنی کوئی فیصلہ ہمارے ہاتھ میں بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوکان رنا من العمری شئی اما کو ہونا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں معاملہ ہوتا ہے تو ہم آج یہاں مارے نہ جا رہے ہوتے ہیں یعنی جب آزمائی سخت ہوتی ہے جب طرف سے گھیر لیا جاتا ہے تو اس وقت وہ اندر کا چھپا ہوا نفاق باہر آ جاتا ہے اس وقت وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم ادھر آتے ہی نہ کاش ادھر پھستے ہی نہ ہمارے اپنے بس میں چیز ہوتی نکلنا ممکن ہوتا یہ معاشرتی اور دیگر رکاوٹیں نہ ہوتی تو ہم کب کے بھاگ چکے ہوتے یہاں سے اللہ صبح تعالیٰ منافقین کو پہلے رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگ تم فی بوتی کم لبر ازل لذیت با علی مل قتل اہم <مَضَاجِئِهِم> کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کیا قتل لکھ دیا گیا تھا وہ خود چل کر اپنے قتل گاؤں کی طرف آ جاتے تو پیری بات اللہ نے سمجھائی کہ اس چیز سے واسطہ نہیں ہے کہ تم کہاں پہ موجود ہو موت سے فرار کوئی نہیں جس نکتے کے اوپر بات کرنا مطلوب تھی وہ یہ اللہ فرماتے ہیں لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحْسَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اس آزمائش میں کیوں پسایا اس قرب کی اندر کیوں دیا گیا کیوں اتنی سختی سے گزارا گیا اس لیے تاکہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کی آزمائش کر لیں ولی سمافی کم جو سینوں کے اندر ہے اس کی آزمائش کریں اور جو دلوں کے اندر ہے اس کی تمیز ہو جائے اس میں جو حق ہے وہ واضح ہو جائے اور جس کے دل میں کھوٹ بھرا ہوا ہے وہ واضح ہو جائے گی تو قرآن میں ایک جگہ نہیں سورہ کبوت میں سورہ محمد میں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو دہراتے ہیں کہ آزمائش ضرور ہوگی جس سے دل کے اندر کی یہ ایفیات کھل کے واضح آ جائیں گی جس طرح محمد میں اللہ کہتے ہیں وہ نہ بل تمہاری باتوں تک کو اللہ تعالی پرکھیں گے جو تمہارے منہ سے باتیں نکلی ہیں جو دعوے نکلے ہیں ان سب کو اللّہ تعالیٰ آزما کر دیکھیں گے کتنے سے تھے ان باتوں کے اندر تو بہت سخت معاملہ ہے بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور کوئی کھیل تماشے کی چیز نہیں ہے یہ ساری کی ساری آزمائش سے گزر کے پتہ چلتا ہے کے دلوں کے اندر کیا ہے اور وہ آزمائش ضروری نہیں ہے کہ وہ سختی کی آزمائش ہو کوئی بھی امتحان ہو سکتا ہے ہر انسان کی ایک مختلف کمزوری ہوتی ہے ہر انسان کا ایک مختلف ظورف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی بھی قسم کی آزمائش سے اس کے مطابق جو ہے وہ دو کر کے اس کے دل کا کھوٹ اور اس کا دل کا کھرا جو ہے وہ واضح فرما سکتے ہیں دنیا میں اتارا اسی لیے گیا امتحان گاہ ہے تاکہ جس کے اندر خوبص ہے وہ خوبض واضح ہو جائے جس کے اندر خیر ہے وہ خیر واضح ہو جائے اہل خیر کو اس کی جزا مل جائے اہل شر کو اس کی سزا مل جائے تو دلوں کے اندر کی کیفیت سے اس لیے غافل نہیں ہوا جا سکتا ایک ہی لشکر تھا عہد کے میدان میں اترتا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر یہ دو تین بالکل ایک دوسرے سے متضاد رویے جو ہیں وہ واضح کر دیتے ہیں ایک وہ ہے کہ جن کا حال یہ ہے کہ, کہ جو دشمن کو دیکھ کے ایمان اور بڑھ جاتا ہے دوسرے وہ ہیں کہ جو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا ہے تو ہم پھنستے ہی نہ یہاں پہ کبھی تو اللہ نے اس آزمائش سے دلوں کی کیفیت کو واضح کر دیا اسی کی ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دل کی کیفیت یا دل کی حفاظت کیوں اہم ہے ایک مثال شیخ خنور اولتی رحمہ اللہ اپنے درس میں دیتے ہیں برسیسہ کی مثال دیتے ہیں اور وہ مثال لیتے ہیں امام ابن جوزی کی طلبی سے ولیس سے تو طویل قصہ ہے لیکن وہ قصہ جو ہے وہ اس کا جو آخری نقطہ ہے نا ہی اصل میں کام کی بات ہے جو نقطۂ شیخ نے اس سے کر کے بیان کیا تو یہ کہتے ہیں کہ برسیسہ ایک نیک آدمی ہوتا ہے بنی اسرائیل میں اور اپنی عبادت کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے ایک راہب ہوتا ہے اپنے بعض خانے کے اندر بند ہوتا ہے تین بھائی ہوتے ہیں کہ جو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جہاد پہ جانا ہے لیکن ان کے آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ ان کی ایک بہن ہے اس کو چھوڑ کر کیسے جہاد پر نکل سکتے ہیں تو پیچھے کوئی نہ کوئی نہیں رہے گا اگر تینوں کے تینوں نکل جائیں گے جہاد کرنے کے لیے آپس میں بحث ہوتی رہتی ہے کوئی بھی پیچھے رہنے پہ تیار نہیں ہوتا تو بالاخر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ اپنے علاقے کے سب سے امین شخص کے پاس اس کو امانتاً چھوڑیں گے اور پھر جب واپس آئیں گے تو اس کو وصول کر لیں گے تو ان کی نگاہ برسیسہ پر ہی پڑتی ہے اس لیے کہ ان کی نگاہ میں اس سے زیادہ عبادت گزار اس سے زیادہ نیک آدمی کوئی اور نہیں ہوتا وہ اس کے پاس جاتے ہیں اس کے پاس جا کر اس سے یہ بات کرتے ہیں تو برسیسہ انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کو نہیں اٹھا سکتا وہ ایک محرم ہے میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا یہ کہہ کے کہ جب دو تینوں بھائی واپس چل پڑتے ہیں تو یہاں سے اس کی آزمائش شروع ہوتی ہے یعنی شیطان کے حملے ہر ایک کے لیے مختلف ہیں شیطان ہر ایک کے دل پر اس کو دیکھتے ہوئے اس کی مناسبت سے حملہ کرتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ کر اس کو یہ بات سمجھاتا ہے برسی کو کہ دیکھو تین بندوں کو تم نے جہاد میں شرکت سے محروم کر دیا تمہارا کیا جاتا ہے اگر وہ ہو سکتا ہے وہ تم نہ رکھو تو وہ کسی اور بدکار شخص کے پاس اس کو چھوڑ کے چلے جائیں یا وہ تینوں جہاد پر جائیں ہی نہ تو اس لیے اس کو اپنے پاس رکھ لو اس کی حفاظت کرو تمہیں بھی ان کے عمل میں شرکت کا اجر ملتا رہے گا سیدھا شیطان کبھی بھی رستہ نہیں دکھاتا کہ وہ سیدھا آتے ساتھ ہی کسی گناہ کی طرف دعوت دے وہ یوں قدم قدم پہ پھسلاتا ہے اور نیک آدمی کو نیکی دکھا کر اس کے ذریعے سے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دل اگر زندہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بصیرت رکھی ہو تو انسان پہچان جاتا ہے کہ یہ نیکی نہیں اصل میں گناہ ہے جس کو مزین کر کے میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو وہ اس قدم کے ساتھ بہ جاتا ہے اور ان کو واپس بلاتا ہے بلا سے کہتا کہ میں اپنے پاس رکھوں گا اس کے بعد اپنی عبادت گاہ سے کچھ فاصلے کے اوپر ایک گھر لے کے وہاں پہ اس خاتون کو رکھ دیتا ہے اور دن بھر میں زری بات ہے کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ جاتا ہے اور جا کر دروازہ کھٹ کر کھانا باہر رکھ کر واپس آ جاتا ہے اور اسی عالم میں یعنی اسی روٹین پہ ایک دو مہینے گزر جاتے ہیں کہ وہ جاتا ہے جا کر دروازے کو کٹ کے باہر کھانا رکھ کے واپس آ جاتا ہے بغیر دیکھے بغیر نظر اٹھائے بغیر کسی قسم کی حرمت فامال کیے پھر شیطان ایک دو پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے مہینوں سے بند ہے کسی نے اس سے بات نہیں کی کسی نے اس سے خیر خبر نہیں لی تو کم از کم اس سے اتنا تو حال چال پوچھ لیا جائے تو دروازہ کھٹکھٹاتے ہی ہو تو کھٹکھٹا کر بات کچھ نہ کچھ کر لیا کرو اس سے اس کا حال پوچھ لیا کرو یہاں سے اگلا دروازہ کھلتا ہے کچھ عرصہ اس پہ گزرتا ہے پھر شیطان پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تم باہر کھانا رکھ کے جاتے ہو تو وہ اس کو باہر نکلنا پڑتا ہے کھانا اٹھانے کے لیے اور لوگوں کی اس پر نگاہ پڑتی ہے تو تمہارا کیا برا ہے جب نے جانا ہی ہے تو تم دروازہ کھلنے کے بعد اندر رکھ دیا کرو یہاں سے ایک اور دروازہ کھلتا ہے پھر اس پہ اوپر کچھ مہینے گزرتے ہیں یہاں تک کہ آہستہ آہستہ بات اس سے آگے بڑھتے بڑھتے عمل بدکاری تک جاتی ہے جب بات وہاں بھی نہیں رکتی ہے ہر گنا دوسرے گناہ کو جنم دیتا ہے اگر انسان اللہ کی طرف رجوع نہ کریں اللہ تعالیٰ نہ تھامیں نہ سنبھالیں تو اگلے قدم جنم لیتا ہے پھر اس سے اولاد ہوتی ہے اس کے بعد شیطان اس کے پاس پھر آتا ہے رائے کہتا ہے کہ وہ تینوں واپس آئیں گے تمہیں قتل کریں گے تمہاری بدنامی علیہ دا ہوگی تو اس کو قتل کرو اس کے بچے کو اور اس کو پھینگ دو وہ جاتا ہے اس کے بچے وہ قتل کرتا ہے اور دفن کر دیتا ہے پھر اس کو اگلے خیال لاتا ہے کہ بچہ تو قتل ہو گیا ماں کو جب تک نہیں قتل کرو بعد پھر بھی نکلے گی ماں کو بھی قتل کرتا ہے دفن کرتا ہے پھر وہ تینوں آتے ہیں یہ پوری تصویر جوزی نے اپنی کتاب میں نقل کی پھر وہ آتے ہیں بھائی اس کے ان سے آ کر پوچھتے ہیں جب جہاد سے واپس آتے ہیں کہ کیا ہوا تو وہ کہتا ہے کہ اس کو بیماری ہوئی تھی اور وہ فوت ہو گئی اور یہ کہہ کہ ان کو رخصت کر دیتا ہے ان کو ایک قبر بھی دکھا دیتا ہے وہ جاتے ہیں جا کے وہاں پہ دعا وغیرہ کر کے واپس چلے جاتے ہیں شیطان رات کو ان کو خواب میں آتا ہے تینوں بھائیوں کو یہ بات بتاتا ہے کہ اصل واقعہ یوں نہیں یوں ہوا تھا اور جا کر قبر کھودو گے تو اندر سے نکل آئے گی اس کے ساتھ بچے کی لاش بھی اور یہی کرتے ہیں وہ کھودتے ہیں اس کے بعد وہ جاتے ہیں اس کو پکڑتے ہیں برسیسا کو اور پکڑ کے گھسیٹ کے بادشاہ کی طرف لے جانے لگتے ہیں کہاں سے سفر شروع ہوا ایک چھوٹی سی پھسلن سے بادشاہ کے پاس لے جانے لگتے ہیں اس کو قتل کروانے کے لئے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی سزا قتل کی سوا کچھ نہیں ہونی بدنامی ویسے ڈبونے کے لیے کافی ہے اس کے علاوہ بھی سزا کچھ نہیں ہونی شیطان اس وقت حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے تیرے ساتھ یہ سب کچھ کروایا ہے ایک کام کر لے تو میں تجھے بچا سکتا ہوں مجھے سجدہ کر تو وہ شخص کے جو اپنی بھائی کی وجہ سے معروف ہوتا ہے اس پوری تاریخ میں یا اس پورے علاقے میں وہی شخص جو ہے وہ شیطان کو سجدہ بھی کرتا ہے اس لیے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس موقع پہ اللہ کا حکم نافذ ہوا اور پھر تو جان جائے گی جائے گی وہ شیطان کو سجدہ کرتا ہے شیطان سلام کر کے چل پڑتا ہے اس نے کون سا بچانا ہوتا ہے اس کو وہ جاتا ہے اس کے بعد دربار میں اس کو پھر بھی پیش کیا جاتا ہے قتل بھی کیا جاتا ہے اور وہ عالم جو ہے وہ کفر کی حالت میں مرتا اور جان دیتا ہے تو یہ پورا واقعہ نقل کر کے شیخ انور اولقی یہ بات کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ واقع ایسے نہیں ہو جاتے جب بھی کوئی اتنی بڑی شخصیت پھسلتی ہے کوئی اتنے علم کوئی اتنے تقوی کی وجہ سے جانا جانے والا شخص جو ہے وہ پھسلتا ہے تو یہ ایسے نہیں ہو جاتا اللہ ظلم نہیں کرتے کسی کے ساتھ اس کے قلب میں کوئی مرض ہوتا ہے جو اللہ آزما کر آہستہ آہستہ آہستہ کھولتے چلے جاتے ہیں اور ایک دن وہ مرض بالکل آیا ہو جاتا ہے تو ظاہر پہ انسان جتنا بھی خول چڑھا لے دل کے اندر اگر مرض موجود ہو تو وہ ایک نہ ایک دن کھلنا ہوتا ہے ہم دیکھ چکے ہیں ماضی قریب میں خود جہاد جیسی عظیم عبادت میں مصروف لوگوں کا انجام دیکھ چکے ہیں وہ لوگ کے جن کے بارے میں اب یہی تمنا کی جا ہے کاش وہ پہلے مر جاتے وہ شہید ہو جاتے ختم ہو جاتے آج زندہ نہ ہوتے آج افغانستان کی پارلیمنٹ میں نہ بیٹھے ہوتے آج امریکہ کا ساتھ نہ دے رہے ہوتے کون سوچ سکتا تھا یہ بات کہ انہوں نے بھی کبھی پھسلنا ہے اور پھسل کے اتنی دور جانا ہے اتنی دور جانا ہے کہ شیوخالحدیث ہوتے ہوئے دنیا بھر کے سروں کا ایک زمانے میں جو تاج تھے وہ ہوتے ہوئے بھی آج وہ سیدھی سی حقیقت نہیں سمجھ سکتے کہ یہ سری کافر ہے جس نے حملہ کیا ہے اور وہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کفھر مرتکب ہو رہے ہیں اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو یہ ایک تاریخ میں ایک مثال نہیں ہے مثالوں کی کوئی کمی نہیں ہے ایسی ماضی قریب میں ماضی بعید میں جہاں بہت بڑے بڑے لوگ بھی پھسل گئے اس لیے کہ اندر دلوں کے اندر کچھ مرض موجود تھے تو پیارے بھائیوں بات کانپنے والی ہے ہر انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اس معاملے کے اندر اور ہر انسان کو اپنے دل کی فکر کرنا چاہیے دنیا اس کو کچھ بھی سمجھتی ہو اس کو مجاہد سمجھتی ہو اس کو عالم سمجھتی ہو اس کو صالح سمجھتی ہو لیکن اس کے قلب میں کیا امراض ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں اور یا وہ خود اگر ان کی طرف توجہ کرے گا تو وہ ان کا علاج کر سکتا ہے اور اگر وہ خود غافل رہے گا تو ان امراض کو پکڑنا آسان نہیں ہوتا انسان کا نفس دھوکے بعض ہے شیطان کو تو اللہ کہتے ہی غرور ہیں مجسم دھوکا ہے تو یہ سارے دھوکے باز ہیں جو آپ کو آپ کے دل سے ہٹاتے ہیں آپ کو آپ کے دل سے آپ کی توجہ پھیرتے ہیں اور کاموں میں لگاتے ہیں جس سے دل کی طرف نہ انسان جانے پائے اپنے دل کی طرف جانے والے تین بنیادی راستے ہیں جو ایک سماج ایک بصارت اور ایک زبان یا گویائی یہ تین بنیادی راستے ہیں جو ایک طرح سے ان پٹ ہیں جس سے جو دل کے اندر جاتی ہے اللہ فرماتے ہیں نسم و البسر و الفاد کلائے کا سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک سماعت بسارت اور دل سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا ان تینوں کا اکثر اکٹھا آیا اس لیے کہ یہ سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں جیسے وہ ای این ٹی ہوتا ہے نا تو وہ یہ تینوں چیزیں اس کے نزدیک جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ تینوں چیزیں پھر آگے جڑتی ہیں دل کے ساتھ جڑتی ہیں یعنی یہی زبان سماعت اور بصارت جو ہے یہ تینوں چیزیں جا کر دل کے ساتھ جڑتی ہیں اور ان تینوں کا براہ راست اثر ہوتا ہے ان کی حفاظت کرنے یا نہ کرنے کا براہ راست دل پر اثر ہوتا ہے جو اپنی زبان کی اپنی سماعت کی اور اپنی بساوت کی حفاظت کر لیتا ہے گویا اس نے دل کو جانے والے رستوں کی حفاظت کر لی اور گویا اس نے دل کو پاکیزہ بنانے کا اہتمام کر لیا اور جو ان تینوں کی حفاظت نہیں کرتا ہے گویا اس نے دل کی طرف گندگی کے نالے جو ہے ان کو کھول دیا تو یہ تین رستے ہیں جن کی حفاظت ضروری ہے دل کو کسوت سے سختی سے اور زنگ سے ہر قسم کی میل اور برائیوں سے بچانے کے لیے تو یہ ایک پوری ایک دنیا ہے دیکھیں یہ دنیا ہم جس دنیا میں مادے کی دنیا میں رہتے ہیں محسوسات کی دنیا میں رہتے ہیں یہ ہمیں حقائق سے غافل کرتی ہے دنیا ہے نا لفظ دنیا کا مطلب یہ کہ دنیا قریب ہوتی ہے دنیا کہتے ہیں دنا دنوں سے نکلا کہ جو قریب چیز ہے اس کو کہتے ہیں دنیا دنیا کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ نظر آ رہی ہے وہ محسوس ہو رہی ہے وہ آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے وہ کانوں سے سنائی دیتی ہے دل اور اس کی ایک نظر نہیں آ رہی اس دل کی حفاظت کی ضرورت ہے ان تینوں رستوں کے ذریعے سے پہلی چیز اس میں اپنی زبان ہے زبان کا کئی استعمال ہو سکتے ہیں زبان کا برا استعمال بھی ہو سکتا ہے انسان جو ہے اس زبان کو فہش گفتگو کے اندر استعمال کرے انسان اس زبان کو کفر کی طرف بلانے کے لیے استعمال کرے انسان اس زبان کو بہت سے ہمارے صحافیوں اور میڈیا پر بیٹھے لوگوں کی طرح جو ہے وہ اسلام سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو استعمال کرے اہل دین پر کرنے کے لیے استعمال کرے مجاہدین کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے استعمال کرے تو کفر کی خدمت کے لیے استعمال کرے زبان ایک ملکہ ہے کسی کو مل جائے وہ ملکہ تو وہ اس کو مسخر کر دے کافروں کے لیے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کو استعمال کرنے کا وہ بھی طریقہ ہے جو ہمارے ہاں معاشرے میں نوجوانوں میں فلموں اور ڈراموں کے اثرات کے تحت جو کچھ رائج ہے سارا وقت فضول جملے لایانی گفتگویں فحش گفتگویں یہ سارا کچھ بھی ہو سکتا ہے زبان کا استعمال تو یہ ایک انتہا ہے کہ انسان اس کو گندگی کے لیے استعمال کرتا ہو اور زبان سے اس کے دل کے اوپر جو کچھ جاتا ہو گندگی کے سوا کچھ نہ ہوتا ہو اس کے برعکس دوسرا رویہ بھی موجود ہو سکتا ہے اور وہ رویہ ایک اس زبان سے خیر کی دعوت دی جائے وہ من احسن قولم ممن دا اللہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے اس سے بہتر قول کس کا ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہو تو اس زبان کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس کو اللہ کی طرف بلانے میں کھپایا جائے اس زبان کو قرآن کی تلاوت سے اللہ کے ذکر سے تر رکھا جائے اس زبان کو اللہ کی یاد میں کھپایا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے امر بالمعروف میں نہیں ان المنکر میں دعوت اللہ میں یہ ساری چیزیں ہیں پیار محبت کی اہل ایمان سے باتوں میں ان کا دل نہ توڑنے میں اس میں کھپایا جائے زبان کو اسی طرح ایک درمیان کا رستہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ رستہ بھی برے رستے سے کو بہت زیادہ فرق نہیں ہے اور وہ ایک انسان سری گناہ والی گفتگو تو نہ کر رہا ہو لیکن بے مقصد گفتگو کرتا ہو اور اس کی زندگی کا بیشتر وقت جو ہے وہ زبان کو بے مقصد باتوں میں گزارنے ہو لگاتا ہو تو یہ زبان اتنی فالتو نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ اپنی زبان کو خیر کے سوا ہر بات سے روک لو یعنی زبان سے نکلے جو بس خیر کی بات نکلے اور اسی طرح کا اور حدیث میں آتا ہے کہ منقانب اللہ ولیومر جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا وہ فل یاق الخیر ابلسمت تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چپ ہو جائے تو ہر ایک ہم میں سے سوچے اس بات کو اپنے اپنے دنوں کا جائزہ لیں اپنے اپنی اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ دن بھر میں ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے کن امور پہ ہم بات کرتے ہیں کتنی بات کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور کتنی باتیں محض لذت گفتگو کے لیے ہوتی ہیں محض مزا جو بات کرنے میں میں اور لگانے گپے محض اس کے لیے زبان جو ہے مسخر ہوتی ہے تو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے یعنی معاشرے میں جو عام رائج ہے وہ تو یہی ہے کہ زبان پہ اللہ کا ذکر بہت کم آتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ مجلس قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہماری مجلسیں ایسی دلوں کو سخت کرنے والی مجلسیں ہوں تو ان سب چیزوں کا پیارے بھائیوں دل پر اثر ہوتا ہے زیادہ ہنسنے کا حدیث میں آتا ہے دل پر اثر دل کو سخت کر دیتا ہے زیادہ ہنسنا تو اسی طرح زیادہ لایانی باتیں جو ہیں وہ دل کو سخت کر دیتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کانا طویل وسلمت آپ بہت زیادہ خاموش رہنے والے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے اور اسی کے ساتھ دوسری صفت ہے کہ آپ بہت زیادہ مسکرانے والے تھے تو خاموشی اور منہ بسور کے بیٹھے رہنے میں فرق ہے بات خاموشی کی ہو رہی ہے خاموشی کے ساتھ مسکرایا بھی جا سکتا ہے اور خاموشی کے ساتھ ساتھ بوقت ضرورت کام کی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں دوسروں کا دل لگانے والی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں اہل ایمان کو خوش کرنے والی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں اس کی روانیت نہیں ہے لیکن زبان کو یوں متلقن کھلا چھوڑ دینا کہ کسی بات کا کوئی حساب ہی نہ ہو الفاظ جو ہیں وہ ان پہ چونکہ بال نہیں آتا اس لیے وہ بس چلتا چلا جائے تو قیامت کے دن خدا نہ اس کا بل دینا پڑ گیا تو بہت بھاری بل ہوگا وہ تو ایک ایک لفظ پہ تھوڑا سا غور کر لے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں زبان دوسری چیز ہم نے کہا سماعت سماعت جو ہے وہ بھی دل کے اندر سارا کچھ جا رہا ہے اس سے وہ ایک ہے بنائی طور پہ ریسیور ہے کان کان کا کام یہ ہے کہ وہ ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھی کر کے دل تک پہنچا رہا ہے ہر وہ چیز جو آپ کے کان میں جاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے چاہے سوچتے سمجھتے جائے چاہے بغیر سوچتے سمجھے جائے غلطی سے بھی میوزک چلا جاتا ہے کان میں تو گناہ تو نہیں ہوا لیکن دل پر ضرور اس کا اثر ہوتا ہے حدیث کہتی ہے دیکھیے ایک پوری دنیا ہے جو اللہ سبحانہ تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے ہمارے سامنے کھول دی ورنہ ہمارے پاس تو کوئی ذریعہ تھا ہی نہیں کہ ہم جانتے ہیں ان باتوں کو اللہ نے بتا دیا ہمیں کہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیقی دل میں نفاق کو اس طرح اگاتی ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے منافقت پیدا کرتی ہے موسیقی دل کے اندر یہ ایک حقیقت ہے اس سے کوئی مفر نہیں ہے وہ موسیقی آپ سارا دن نہ چاہتے ہوئے بھی, بھی سن رہے ہوں تو اس کا دل پہ اثر ہوگا ہی ہوگا وہ ایک فطری اثر ہے اس کا وہ ہونا ہی ہونا ہے تو وہ گناہ ہو سکتا ہے آپ کو اس کا نہ ہو رہا ہوں. لیکن بلا قصد بھی جائے گی تو اس کا ہی اثرات ہوں گے کو قصدن جاتی ہو کسی کو اس میں لذت محسوس ہوتی ہو کتنے نوجوان ہیں اس معاشرے کے کہ جن کی زندگیاں ایسی کام کے اندر ہیں جن کے یہ پیپروں کی تیاری ممکن ہی نہیں ہوتی ہے جب تک وہ موسیقی نہ سنتے ہوں اور جن کا جینا مرنا موسیقی کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ آپ اس چند گھنٹے کے لیے ان سے موسیقی چھین لیں تو وہ تڑپنے لگتے ہیں ان کی زندگی جو ہے اس طرح ہوتا ہے جیسے ضرور نکل جائے گی ان کے بغیر تو اپنے آپ کو موسیقی کی اس سے یعنی ہر ایک کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے تو اپنے کانوں کی حفاظت کریں جس کو پتا ہے کہ دل کتنی اہم چیز ہے جس کو پتا ہے اس کی حفاظت کتنی مطلوب ہے وہ ضرور اپنے کانوں کی حفاظت کرے گا اور اسی لیے ایمان کے معاملے میں یہ والی دیوانگ چاہیے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مروی ہے کہ موسیقی کی آواز سنتے تھے تو کانوں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے تو یہ مطلوب ہے اس لیے کہ دل کی فکر تھی یہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں کر رہا یہ وہ عالم صحابی کر رہے ہیں کہ جن کی سنت کی ابتدا معروف ہے کہ موسیقی کی آواز سنتے ساتھ ہی کانوں میں گلی ڈال دی لی. اس لیے پتا ہے کہ اس کے اثرات دل پر کیا ہوتے ہیں تو اس کی حفاظت کی ضرورت ہے اس کو موسیقی کی بجائے تلاوت کا خوگر بنایا جائے اور حد کہ یہاں پہ بات آئی تو ترانوں کے والے سے بھی یہی بات ہے جو مجاہد بھائیوں میں یا جہاد سے محبت رکھنے والوں میں ترانوں کا ایک حد سے زیادہ بڑا ہوا رجحان موجود ہے سارا وقت جو ہے وہ میدان جہاد کے اندر بھی اگر کسی کا یہ حال ہو کہ سارا وقت کان کے اندر ہیڈ فون ہے اور سارا وقت اس کے پاس ایک اتنی بڑی نہ ختم ہونے والی اس کے MP3 کے اندر ترانوں کی ایک فہرست ہے تلاوت اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر اگر وہ دل میں دن کا ٹائم نکالی اس میں وہ تلاوت اور ترانے سنتا ہے اور شاید تلاوت آدھا گھنٹہ بھی وہ نہ سنتا ہو اور پورا پورا دن گھنٹوں کے حساب سے ترانے ادھر ترانے ادھر ترانے, ترانے چلے جا رہے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جس طرح جاگتے, اٹھتے, بیٹھتے زبان پر اللہ کی یاد تاری چاہیے اور اختیار بھی زبان سے کوئی چیز نکلنی چاہیے تو اللہ کا نام ہونا چاہیے اسی طرح ترانوں کے بول نکل رہے ہوتے ہیں صبح اٹھتے ساتھ ہی معذرت کے ساتھ لیکن حتی کہ یہاں بھی جا میں بیٹھا ہوں یہاں بھی فجر کے وقت ایک ساتھی اٹھے اور اس کی زبان سے پہلی چیز جو آپ کو دوسرے کمرے میں سنائی دے وہ ترانہ ہو تو حیران کن بات ہے کیوں زبان کا اتنا دل کا تعلق جو اترانے کے ساتھ بن جائے کہ یہ بے اختیار چیز بن جائے آپ کو اٹھتے بیٹھتے جاگتے ہر وقت آپ کی زبان پہ یہ ہو تو یہ تو اللہ کی یاد کے سوا کسی کو یہ مقام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے شعور اللہ شعور میں بس جائے اور آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کی زبان پہ اللہ کا نام آتا ہو موت کا ایک دن آنا ہی آنا ہے موت اچانک آ سکتی ہے کوئی اچانک گولی آ سکتی ہے کوئی اچانک ایکسیڈنٹ آ سکتا ہے تو آخری بات زبان پہ کیا ہوگی حدیث میں آتا ہے انم کا دار و دار خاتمے پہ ہے تو آخری بات زبان پہ کیا جاری ہوگی اس وقت جو ہے وہ سویروں میں سویلوں میں اگر کوئی کہہ رہا ہو تو پھر اللہ اس کا اس کا حامی ناحصر ہے ظاہر بات ہے یہ موقع نہیں ہے ان چیزوں کا اس وقت اللہ کا نام زبان کے اوپر آنا چاہیے اس وقت بغیر اختیاری طور پہ جو چیز نکلنی چاہیے اس کا بہترین امتحان یہی ہوتا ہے کہ سو کر جب انسان اٹھتا ہے اس وقت ذہن پہ اور زبان پہ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے اگر وہ اللہ کی یاد ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ لا شعور میں الحمدللہ ذکر اللہ کا اتر چکا ہے لیکن اگر وہ کوئی جانا ہے یا وہ کوئی اترانا ہے ہر دو صورت میں تشویش کی بات ہے اور اپنے آپ کو اسے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے دکانوں کی حفاظت کریں یہ سمچنوں سے ایک لذت جوڑی بھی ہے پہرے بھائیوں زبان کے ساتھ بھی ایک لذت جوڑی ہے کان کے ساتھ بھی ایک لذت جوڑی ہے باتوں میں بھی ایک مزہ آتا ہے گھنٹوں باتیں کریں گپیں مارے لطیفے سنائیں کہہ کے لگائیں اس میں بہت مزہ آتا ہے اسی طرح گانے سننے میں اور حتیٰ کے ایک درجے میں ترانے سننے میں بھی لذت آتی ہے تو انسان اپنے آپ کو صرف لذت پرست نہ بنائے کہ صرف لذت ہی کے لیے جیتا ہو لذت ہی کے لیے مرتا ہو یہ اس کی زندگی نہیں ہونی چاہیے تو کوئی مقصدیت ہے زندگی میں کوئی مقصد ہے جو ہمیں یہاں دیکھ کر بھیجا گیا تو قرآن کا عادی بنایا جائے دروس کا عادی بنایا جائے مفید خطبات سننے کا عادی بنایا جائے بہت تقریر اہل علم کی موجود ہیں کوئی انسان سننے والا ہو تو وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہو سکتی ہے اس کے لیے اپنا علمی سطح بڑھانے کا اور اپنے دل کی تربیت کرنے کا اپنے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کا ان چیزوں پر وقت لگایا جائے تیسرا ذریعہ ہم نے کہا آنکھیں شاید ان سب میں پیارے بھائیوں سب سے خطرناک چیز ہے اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ نظر جو ہے وہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے حرام تصویر پہ نگاہ ڈال لیں اس کا اثر آپ کے دل پہ ہونا ہی ہونا ہے آپ جو مرضی کریں پہلی نگاہ پڑی یا جتنی بھی نگاہ پڑی لیکن اس کا دل کے اوپر اثر ضرور ہوتا ہے تو یہ شیطان کا تیر ہے وہ ذہنوں سے محو نہیں ہوتی یہ ایک طرح سے کیمرے کی وہ فلم ہوتی ہے جہاں چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو سالوں بعد تک شیطان جو ہے وہ چونکہ ان چیزوں کے ساتھ شہوات وابستہ ہوتی ہیں فاش تصاویر کے ساتھ اللہ کی حرام کردہ تصاویر کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ شہوات وابستہ ہوتی ہیں تو وہ حافظے میں جس طرح نقش ہوتی ہیں اس طرح بہت سی عام چیزیں جن پر سے سرسری نگاہ گزرتی ہے وہ نہیں نقش ہوتی ہیں تو اسی لیے بالخصوص جو معاشرے کے اندر رہتا ہے ہمارے جو شہروں کے معاشرے کے اندر رہتا ہے کہ جہاں ہر قدم پہ بل بورڈز ہر قدم پہ اشتہار اور خدا نہ خواستہ کسی گھر میں ابھی تک ٹی وی موجود ہے تو یہ سب کچھ جس کی زندگی کا حصہ ہو تو وہ تو نہ چاہتے نہ چاہتے بھی دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ حرام تصویر پر نگاہ ڈالتا ہے اور کتنی دفعہ دلوں کے اندر یہ تیر جا جا کر کھبتے ہیں کھبتے ہیں نقطۂ سیاہ دلوں کے اوپر پڑتے ہیں یہاں تک کہ دل مردہ ہو جاتا ہے اور احساس بھی نہیں ہوتا اس بات کا کہ دل کی کیا حالت ہے لیکن اس سے کوئی بھی کوئی علاقہ کوئی معاشرہ اس فتنے سے پاک نہیں ہے بالکل یا کہیں بھی یہ فتنہ پیش آ سکتا ہے کہیں بھی نگاہ کی حفاظت کا معاملہ آ سکتا ہے تو مومن کی صرف ہے کہ وہ نگاہوں کو جگانے والا ہوتا ہے تو اور قرآن میں اللہ وسلم تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ کل کہ المنی یا مومنم مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور اسی طرح فرمایا کل المناتی یادودنا من مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لے تو نگاہیں جھکانے والا ہوتا ہے حیا والا ہوتا ہے مومن نگاہیں جھکا کر رکھنے والا ہوتا ہے تو ان نگاہوں کی بطور خاص حفاظت کی کوشش کی جائے بالخصوص پیارے بھائیوں جس عمر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ جو جو جوانی کی عمر ہوتی ہے اور اس میں بھی بالخصوص پندرہ سے پچیس سال کے درمیان کی جو عمر ہوتی ہے یہ خطرناک ترین عمر ہوتی ہے انسان جو ہے وہ اپنی قوت کے اپنی طاقت کے اپنی ہر سے جسمانی صلاحیتوں کے عروج پر ہوتا ہے اور یہی وقت ہوتا ہے کہ جب شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی جوانی کو خراب کرے اور آپ کی جوانی کو پاکیزہ نہ رہنے دے آپ کے ذہن کو آپ کے قلب کو پاکیزہ نہ رہنے دے تو جو اپنی نگاہ کی حفاظت کر لیتا ہے وہ تقریبا فتنوں کا وسوسوں کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کا دروازہ بند کر دیتا ہے لیکن جو اپنی نگاہ کو نہ روک پاتا ہو لا لاما شیطان کی بیسیاں اور دروازے پھر اس کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں تو یہ پہلا دروازہ ہے کہ جو کسی بھی گناہ کی طرف کسی بھی برائی کی طرف کسی بھی فواہش چیز کی طرف لے کے جاتا ہے اور پھر بالخصوص پیارے بھائیوں جو لوگ اس وقت ایک جنگ کی کیفیت میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جنہوں نے فرض عین کو پہچان لیا ہے جو جان چکے ہیں کہ ان کا ایک دشمن ہے جو ان کے دین پہ ان کے حرمات پہ حملہ آور ہے ان کا معاملہ تو بالکل فرق ہونا چاہیے کافروں کا جنگ کا آلہ ہے نہ یہ طرح ذانی بن جاؤ یہ ان کا ہدف ہے کہ تمہیں اپنی طرح بدکار بنائے تمہیں اپنی طرح گندگیوں کے رستوں پر شہرتوں کی اندھی اتباع کے رستے کے اوپر چلائیں ہدف ہے یہ ان کی جنگ کا حصہ ہے اس کے لیے روٹی نہیں ہے اور باہر کے پیسوں سے یو ایس ایڈ کے پیسوں سے خصوصی امریکی پیکیجز کا جز ہوتا ہے یہ کہ انٹرنیٹ کہاں کہاں پہنچانا جو ہے وہ اس دفعہ کا اتنا ولین جو ہے وہ اس کے لیے مختص کیے گئے تو یہ کیوں ہے اتنا اہتمام کیوں کر رہا ہے ہماری بڑائی کے لیے نہیں کر رہے تو اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ, اس کو جنگ کا حصہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا تجربہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے غافل ہو سکتے ہیں لیکن وہ اپنی تاریخ کو نہیں بھولے ہوئے ان کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے بڑی فتوحات کو روکا ہے ان کے کسی ایک جرنیل کو اس دروازے سے گرا کر بڑی بڑی فتوحات کو روکا ہے سلطان بایزید یلدرم کا جو واقعہ اتا ہے کہ جو یورپ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر اس وقت بریک نہ لگتی تو پورا یورپ اس کے تحت ہوتا تو اس کو فتح کے بعد فرانس کے بادشاہ نے اپنی ایک بیٹی جو ہے وہ اس کے حرم میں داخل کی اور اس نے اس کو شراب کی اور بدکاری کی اور ہر قسم کے تن آسانی اور فحاشی کی عادت ڈالی یہاں تک کہ وہ بادشاہ کے جس کے نام سے یورپ کانپا کرتا تھا یلدرم تھا یعنی یلدرم کا بجلی وہ بجلی کی تیزی سے جاتا تھا اور حملے کرتا تھا اور یوروپ کی فوجوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا تھا اس کو اس دروازے سے بہکاتے بہکاتے ایسی جگہ گرایا کہ وہ آپس کی لڑائیوں میں پھنس کے ختم ہو گیا تو وہ یہ ہی جانتے ہیں تاریخ سے اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کے نوجوان کو اگر مارنا ہے تو اس کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا قتل یہ ہے کہ اس کے دل کو قتل کر دو اس کے ایمان کو قتل کر دو اس کو اس گندگی کی لت کے اندر تو پیارے بھائیوں یہ حملے وہ ہر جگہ پہنچانے کی وہ وزیرستان کو نہیں بخشتے اس سے یہاں بھی وہ نیٹ پہنچانے کی اور یہاں بھی وہ ٹی وی کو کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں جس کو وہ اپنا نیٹو کا سیولین پروگرام کہتے ہیں کیا ہے پروگرام وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو بظاہر غیر جنگی طریقوں سے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں آپ کے ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر ایمان نہ رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ صلی نے تو پہلے بتا دیا کہ غسہ ان کا غسا اس سیل کہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے ہوگے اتنی بڑی تعداد میں کہ اصولاً دنیا کو خوف کھانا چاہیے تم سے لیکن جھاگ کی طرح ہوگی پھونک مارنے سے زیادہ تمہاری کوئی قیمت نہیں ہوگی تو ایمان نہ رہے تو اس تعداد سے کچھ نہیں ہوگا یہ جو چند مٹھی پر لوگ کفر کو چپوا رہے ہیں تو طاقت سے تو نہیں چپوا رہے ہیں یہ مادے سے تو نہیں چپوا رہے ہیں یہ اس ایمان کی وجہ سے چپوا رہے ہیں تو پیارے بھائی اس ایمان کو یہ حفاظت کرنی ہوگی اس کو دل میں بسانا ہے تو اپنی نگاہوں کو جھکانا ہوگا اپنے دلوں کی اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہوگی اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہوگی دل تک جو ان پٹ کے راستے ہیں ان تینوں راستوں پر شیطان کو روکنے کے لیے پہرے بٹھانے ہوں گے تو یہ ہر نوجوان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو اس جنگ کا جز سمجھے وہ کفر کی اس چال کو سمجھے یہ سب کافر جو ہیں یہ شیطان کے اللہ نے کہا یہ شیطان کے ساتھی ہیں یہ جنگ براہ راست ایمان اور عقیدہ کی جنگ ہے تو وہ شیطان پیچھے سے لگایا ہوا ہے اس میں شیطان نے ان کو ہر قسم کے جو مادہ اور اسباب ان کو ملے ہیں شیطان ان کو وہی کرتا ہے اللہ کہتے ہیں شیطان ان کو شیطانی ہی وہی کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کے کان میں باتیں ڈالتا ہے پھونکتا ہے سمجھاتا ہے ان کو نئے نئی جو رینڈ کارپوریشن کے نئی نئی رپورٹس نکالتی ہے آپ اس کی باعث چیزیں تو یعنی واقع شرطیاں کہہ سکتا کہ یہ ہے کہ انسانی کاوش نہیں ہاں اس میں سے باعث چیزیں وہ ہیں جو خالص شیطانی انٹیوشن پہ شیطانی وہی کی اوپر مبنی ہے شیطان نے ہم کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی ہیں اتنے شیطانی تجاویز دیتے ہیں کہ جو واقعات لگتا ہے کہ جو قوائش کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ جب کوئی حال نیم کو نظر آ رہا تھا تو پھر وہ ایک بیڑے کی شکل میں شیطان آتا ہے اور ایک ایسی تجویز دیتا ہے اللہ کے نبی سلّلم کے قتل کے حوالے سے کہ جو کسی کی بھی عقل میں نہیں آ رہی تھی تو ان کا بھی جب ان کو کوئی طریقہ ہی نظر آتا ہے تو وہ شیطان آتا ہے اور وہ آ کے ان کو سجھاتا ہے انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ رکنے والی نہیں انہوں نے یہ دیکھ لیا ہے and <laughs> کہ انہوں نے غلام بنایا انہوں نے بر صغیر میں دو سو سال غلام بنا کے جوتے پاؤں کے نیچے دبا کے رکھا اس قوم کو اور ان کی اسمتوں کو محفوظ چھوڑا نہ ان کے دین کو محفوظ چھوڑا نہ ان کی مساجد و مدارس کو محفوظ چھوڑا ان کے علما کو ذلیل کیا ان کے یہاں جو فوج کے اونچے اونچے مناسب تھے ان کو آج صوبے دار اور جمع دار جو ہے وہ ہمارے ہاں بالکل حقیر چیز سمجھی جاتی ہے وہ کل کو بڑے بڑے منصب سمجھے جاتے تھے یہ سارا کچھ کیا گیا اس کے باوجود جب وہ یہاں سے گئے اول تو ان کو نکالا گیا ان ہوتے بھی کے خلاف ہوا اور جب وہ گئے تو آہستہ آہستہ آہستہ اسلام ہی ہے اس علاقے کے لوگوں کے سینوں کے اندر سے نکلا اسی طرح کوئی بھی علاقہ نہیں چالیس سال سے مدرسہ نہ ہونے کے باوجود بھی وہاں حافظ جو ہے وہ ساری عرب دنیا سے زیادہ ہو گئے اور وہاں جو ہے وہ محبت برامد ہوئی اللہ اس کے نبی سے محبت برامد ہوئی تیونس جس کو گندگی کا یعنی اڈا بنایا تھا فرانس نکل خصوص وہ بھی جب اس ظلم کے نیچے سے نکلا تو اندر سے پھر اللہ اس کے نبی کی محبت جو ہے وہی سب سے پہلے براہمد تو یہ مصر کو رکھا، وان آفز کی عربی قومیت وان آفز کی فیرون کے سارے زندہ کیے، احرام کو دوبارہ کیا. کیا یعنی کے پرانے آثار شروع یعنی مسلمان تو یہ آج تک موجود ہے جس کے اوپر مظاہرات ہو رہے ہیں جس شہرہ کے اوپر. اس کے باوجود جب وہ ہٹا وہ ظلم تو پیچھے سے ایمان نکلا تو اب ان کو سمجھ میں کہ یہ, سے نہیں، یہ سے اور جبر سے نہیں ٹوٹتی ہے امت. اس سیدھے قلب پہ حملہ کرو ان کے ایمان کو ان سے نوچو ان کو شہوات میں غرق کرو ان کے نوجوان کو اور ان کو شبہات میں غرق کرو یہ طریقہ ہے جس سے دبایا جائے گا اس لیے جب ہم جب کان کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں جب زبان کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں تو شہواد ایک آلہ جس سے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں شبہات وہ دوسرا آلہ ہے جس کے ذریعے سے وہ حملہ آور ہوتے ہیں میڈیا کا یہ پہلو بہت چھوٹا ہے اگر ہم موازنہ کریں شہوات والا پہلو جو ہے وہ جو شبہات دلوں میں ڈالتا ہے وہ جو نئی نسل کو اللہ سے یوم آخرت سے اللہ کے نبی سے دین اور اہل دین سے جو نفرت اور جو تشکیق کے بیچ ان کسیوں میں بوتا ہے قرآن دے جیسے لوگوں کے لیے چوپٹ میدان کھلا چھوڑ کر وہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک چیز ہے شہوات سے تو پھر بھی انسان کے نکل رہے ہیں اس لیے کہ اس میں انسان کو محسوس تو ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے شبہات تو ایسی چیز ہیں جو آپ کے یعنی جڑوں سے ہی تار پور بکھیر دیتے ہیں آپ کے ایمان کی تو میڈیا بھی وہ کام کر رہا ہے اور بی سی ادارے اس وقت مسخر ہیں جو انہی کے پیسوں پر چل رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہی کام کریں تو پیارے بھائیو اس لیے بھی جو انسان ہر چیز پڑھنے کی نہیں ہوتی ہے جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ انسان اس کے اندر بھی چیزوں کی طرف جائے ان چیزوں کی طرف جائے کہ جو اس کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہوں, اس کے عمل میں اضافہ کا باعث بنتی ہوں سننے کی بھی بات ہر ایک کی بات نہیں سننی چاہیے یہ جو ایک طریقہ بن گیا کہ ہر ٹاک شو کے سامنے بیٹھ جاؤ ہر ٹی وی اور ہر ریڈیو اور ہر خبروں کے اندر آنے والے ہر تبصرے کو سنو ہر شخص سطح پر نہیں ہوتا ایمان کے اور علم کے کہ ان ساری چیزوں کو ریسیو کر کے اس میں سے ٹھیک نتیجہ نکال سکتا ہو تو ان چیزوں کی حفاظت کریں اس کو چوپٹ نہ کھلا چھوڑیں قرآن اندر جاتا نہیں ہے اور ٹی وی چوبیس گھنٹے اندر جاتا ہے قرآن اندر جاتا نہیں ہے اور دنیا جہان کی اور تجزیے اور تبصرے سارا اندر جاتے ہیں آپ کے دل پہ اس کا اثر ہوگا لاما آپ کے ذہن پہ اس کا اثر ہوگا تو عزیز بھائیوں یہ دل اور یعنی وہ کہتے ہیں اس کو خود بھی کہ یہ وار آف ہارٹس اینڈ مائنڈز ہے یہ دل اور دماغ کی جنگ ہے اب اس کو انہوں نے لے وی سی کے اوپر آئے ہیں ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جسموں والی جنگ رہی نہیں تو یہ دل اور دماغ کی جنگ ہے اس کے لیے دل کے حد آنے والے ان تینوں رستوں کو بچانا ہوگا اس کے اوپر پہلے ہمیں بٹھانے ہوں گے تو بالخصوص وہ بھائی کے جو میدانی جہاد کے اندر موجود ہیں ان سے باقیوں سے پڑھ کے یہ درخواست ہوگی کہ شیطان جتنا ان کے پیچھے لگا ہے, کسی اور کے پیچھے نہیں لگا جتنا وہ آپ لوگوں کے تلاش میں ہے جتنا وہ آپ لوگوں پر غصہ کھاتا ہے تو جتنا وہ آپ لوگوں پر غرض غز وغب کھاتا ہے جتنا اس کو اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالی نے انشاءاللہ اللہ ان انشاء یہ اللہ یوں منصورہ ہے جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت ہے بحثیت ہے مجموعی یہ مٹھی بھر لوگ کے جو آج کفر کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے کھڑے ہیں جو تقریباً روزانہ کی بنیادوں پر اپنی جانیں دے رہے ہیں روزانہ کی بنیادوں پر کبھی ڈرون میں اور کبھی کاروائیوں میں اور کبھی کسی اور کبھی کسی صورت میں یہ لوگ جو ہے یہ وہ ہراول دستہ جس سے کفر خوف کھاتا ہے یہ وہ ہراول دستہ ہے جس سے شیطان پیچ کھاتا ہے اور اس کو اپنی سالوں کی نہیں صدیوں کی بنائی ہوئی محنت جو اس نے یورپ سے شروع کی انقلاب فرانس لایا کیا کیا اس کے ذریعے سے خرافات پوری دنیا میں پھیلائیں وہ صدیوں کی محنت اس کو آج بکھرتی نظر آ رہی ہے وہ نہیں چھوڑے گا آپ لوگوں کو وہ آپ میں سے ایک ایک کے دل پر حملے کرے گا آپ میں سے ایک ایک کے ذہن کے پیچھے آئے گا اور ایک دو دن کی بات نہیں ہے جنگ اس کے ساتھ مرتے غلط میں اللہ ون تو مسلم تک مرتے دم تک آخری وقت تک چل ہے اتنا خطرناک دشمن غیرب الماحمد بن حمل کے بارے میں آتا ہے رحمہ اللہ کہ جب ان کی وفات کے وقت آیا تو شیطان نے آ کر یہ کہا کہ احمد بن حنبل تو اپنے عمل کی وجہ سے میری قدرت سے نکل گیا اپنے علم کی وجہ سے میری قدرت سے نکل گیا بچ نکلا تو اس کے اوپر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تو جھوٹا ہے میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں نکلا میں اللہ کی توفیق کی وجہ سے نکلا اور ابھی بھی جنگ جاری ہے یہ وہ آخری آخری حربہ ہے یعنی جو آخری آخری وقت تک بھی شیطان کو پتا ہے ایک ایک بندے پر محنت کر رہا ہے ایک ایک مسلمان پر اس کو وہ نہیں چاہتا کہ ایک بندہ بھی جنت میں جائے تو امام احمد بن حنبل جیسے شخص کو بھی آخری وقت آ کر اس عجب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے کہ آپ اپنے علم کی بنا پر آگے نکل گئے تاکہ وہ اللہ سے توجہ پھیر دیں اور موت کے وقت تو یہ سب سے شدید حملے کرتا ہے اتنے شدید حملے ہوتے ہیں کہ اللہ نہ بچائے اور اللہ کی پناہ نہ ہو اللہ کی رحمت نہ ہو تو انسان اس وقت پھسل سکتا ہے جو ساری زندگی کبھی نہ پھسلا ہو تو اس وقت ہو سکتا ہے وہ نفاق کھل جائے جو ساری زندگی کبھی نہ کھلا ہو تو اللہ سے پناہ مانگنے کی اللہ سے ڈرنے کی بات ہے یہ شیطان میرے اور آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہم میں سے ایک ایک پر حملے کر رہا ہے ہمارے دلوں پر حملے کر رہا ہے اور پہلے بھائی راہ سے بات شروع قافلے کے ساتھ ہونے کا مطلب نجات اللہ معلوم نہیں ہے انسان ایک ہی کافلہ ہوتا ہے انجام کار قیامت کے دن لوگوں نے گروہ کی صورت اللہ کے سامنے جانا سوال جواب تنہا فرد کا ہونا ہے تو حقیقی بات یہ ہے بات خطرناک ہے لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ نہ میں جانتا ہوں اور نہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہم میں سے کس نے کل کو جنت میں جانا ہے اور کس نے جہاد میں باہرن ہونے کے باوجود بھی اس کا انجام جنت میں جانا نہیں ہونا تو اللہ سے ہم اس نے رکھتے ہیں اللہ سبحانہ بانا تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں لیکن رحمت کی امید ایک چیز ہے اور بے خوفی اور غفلت ایک بالکل اور چیز ہے تو اللہ سے اپنے اپنے دلوں کے حال کے معاملے میں اللہ سے تڑپ کے دعا کی جائے اللہ ہی سے مانگا جائے کم سے کم کچھ کر سکتے ہیں ہم کمزور ہیں نہ ہمارے پاس اتنے علم ہیں کہ ہم شیطان کی ساری شبہات کا توڑ کریں نہ اتنا عمل ہے اور نہ اتنی استقامت ہے نیکیوں کے اوپر کہ اس کی ساری جو شہوات جو جال بکھیرتا ہے ان سب میں آنے سے ہمیشہ ہم بچ سکیں لیکن کم سے کم بھی کم سے کم بھی جو کر سکتے ہیں وہ دو کام ہیں ایک یہ کہ جسو عالمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین کی صفات بتاتے ہوئے جو چیز بتائی عجیب بات ہے انسان شاید پہ غور کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَي وَصَالُوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين ايه دوسو से मुसाबकत करो बढ़ने के लिए उस जन्नत की तरफ कि जिसकी वसत जमीन और आसमान जैसी है اعدت للمتقين जो मुतकिन के लिए बनाई गई الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيظ ولا عافين الناس والله يحب المحسنين والذين اذا فعلوا فاحشة ان کی کیا صفات ہے ان کی جن کے لیے جنت تیار کی گئی کہ جب کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں اور ضلع یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں ذکر اللہ تو اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں فسط فرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں اللہ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے تو یہ ایک چیز ایسی ہے نا جس کا کوئی اور دروازہ ظاہر من بھی کوئی اور دروازہ نہیں ہے مغفرت کے انسان اللہ کے کی سوا کسی اور سے رہ سکتا ہے تو گناہ معاف کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے تو یہ ایک کو کام کے انسان جب پھسل جائے متقین کی صفت یہ نہیں کہی کہ وہ کبھی نہیں پھسلیں گے ہم کمزور ہیں انسان بنایا کمزور گیا ہے وہ پھسل جاتا ہے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں ساری کوشش کے باوجود اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ متقی کی صفت یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کبھی نہیں پھسلے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس سے کوئی فاش کام ہو جائے یا جب وہ ظلم کر بیٹھے اپنی جان پہ تو اللہ کو یاد کرے اللہ سے استغفار کرے تو ایک اس چیز کو انسان مضبوطی سے تھامے کہ اللہ سے استغفار نہ چھوڑے اور اللہ سے جب بھی پھس لے جب بھی گناہوں میں مبتلا ہو جب بھی شیطان اس کو رستے سے ہٹائے تو وہ اللہ کی طرف لوٹے اور اللہ سبحانہ و سے مغفرت طرف کرے اور دوسری چیز ہے پیارے بھائیوں توازو کہ انسان اپنی حقارت اپنی یعنی اپنا کچھ نہ ہونا جو ہے اس کو ذہن میں تازہ کرے اس لیے کہ یہ ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے اللہ سے امید ہے اللہ سے امید ہے کہ اس توازو کی وجہ سے اللہ سبحانہ سبحمۃ اپنی رحمت کا اور اپنے کرم کا معاملہ فرمائیں گے ورنہ انسان اعمال میں پہاڑ جیسے امال بھی لیا ہے اور دل میں اپنے اوپر اعتماد آ جائے دل میں اپنی لڑائی آ جائے دل میں اپنے اوپر یقین آ جائے دل میں یہ سکون آ جائے کہ انشاءاللہ شاء میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جو سب بخشے بخشائے ہیں یہ یہود کا طریقہ ہے یہ کہتے تھے اس بات کو کہ اللہ و احبا ہم اللہ کے فرزند اور اللہ کے محبوب ہیں تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہم سب کمزور ہیں ہم سب غلطیوں سے پر ہیں دل میں اپنی آجزی ہو دل میں یہ احساس راسخ کریں ہم راسخ کریں ہم کہ واللہ ہی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر اور ہم کوئی عمل نہیں لا سکتے نیکی کا اللہ کی مدد کے بغیر ہم کسی عدم گناہ سے نہیں بچ سکتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں حت کہ ہم گناہ تو دور کی بات ہے ہم اس ایمان پہ نہیں قائم رہ سکتے ہم اللہ کی توحید پہ نہیں قائم رہ سکتے ہم قیامت کے دن کے اوپر ایمان پہ نہیں قائم سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے خالی ہاتھ نہیں چھوڑ جس کا دل فکیر ہو جائے کہ وہ دل سے اللہ کے سامنے نہیں اس کریں گے اور اس کے عوام میں کمزوریاں بھی ہوں گی تو دل کے فخر کی وجہ سے اللہ تعالی اس کو واست رہیں گے اس کو تھامتے رہیں گے وہ جب گرے گا جب پھسلے گا اللہ اس کی مدد کو آئیں گے۔ تو پیارے بھائیوں یہ وہ دل ہے جس کی طرف مجھے ہر وقت متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو جو متوجہ ہو جائے پھر اس کے جوارح پر اس کے ظاہر پر اس کا اثر نمودار ہوتا ہے۔ وہ اثر نظر آنا چاہیے مجاہدین کے اندر وہ اثر نظر آنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتے دیکھا تو اپ نے فرمایا لو خشات کلبو لحشات جوار ہو اگر اس کے دل میں خوشو ہوتا اللہ کا خوف ہوتا ہے اس کے جسم سے بھی وہ خوف نظر آتا تو یہ خوشو دل میں ہوگا تو خود بخود آپ کے چہروں سے نظر آئے گا میرے چہرے سے نظر آئے گا ہمارے اعمال سے نظر آئے گا ہمارے جوارے سے نظر آئے گا تو مجاہدین کی مجلس ایسی ہونی چاہیے مجاہدین کی گفتگویں ایسی ہونی چاہیے مجاہدین کے سوالات ایسے ہونے چاہیے مجاہدین کی سوچ اور فکر ایسی ہونی چاہیے کہ نظر آئے کہ ان کے دلوں کے اندر خوشو ہے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے یہ ایک ایک بڑی دن کے آنے سے ڈرتے ہیں بہت سنجیدہ معاملے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھتے ہیں یہ ایسے غافل لوگ نہیں ہیں جن کو کسی کسی چیز کا ہوش ہی نہ ہو کسی چیز کا فہم ہی نہ ہو تو مومن اور کافر میں یہ جو فرق ہے کافر فوجی تو ایسے غافل کھیلتا کودتا یہاں پر پہنچ جاتا ہے کچھ پیسوں روپیوں کی خاطر اور کچھ ترقی کی اور کچھ دنیاوی مفادات کی تلاش میں ہم تو اس لیے نہیں آئے ہمارے سامنے ایک سنجیدہ مسئلہ ہے ایک سنجیدہ معاملہ ہے تو اللہ تعالی یہ ایمان سینوں کے اندر ہمارے پہاڑوں کی طرح راسخ کر دیں اللہ تعالیٰ ایمان پر ہمارے دلوں کو موت کے وقت تک اور وقت بھی قائم رکھیں اللہ تعالیٰ کفر سے اس دل کو بچائے رکھیں اور اللہ سبحان العالیٰ ہمارے دلوں کو ہمیں اپنے دلوں کی حفاظت کرنے والا بنا دیں اللہ سبحان العالیٰ ایمان پہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرما دے